أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم سورة أنفالك آية منبر بہتر کا یہ آخری جملہ تھا جس میں اللہ جلجلال یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ آپ حضرات سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا آپ لوگوں پر واجب ہے مگر ایسی قوم کے خلاف کہ ان کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے آپ لوگوں کے درمیان سلح ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے تو اس وقت ان مسلمانوں کی ایسی مدد کرنا جائز نہیں ہے جس سے اس معاہدے کو نقصان پہنچے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی آپ لوگوں کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یہ بہت عجیب آیت ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چند نکات بیان کر دیں اگرچہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اس کے نکات ختم نہیں ہوتے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے آپ چاہیں جتنا بھی بیان کریں قرآن کریم کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے اس جملے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت مسلمانوں کی تین قسمیں تھیں اس وقت مسلمانوں کی کتنی قسمیں تھیں تین پہلی قسم مہاجرین جنہوں نے مکے سے ہجرت کی اور وہ مدینے آ گئے دوسری قسم انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تیسری قسم کے وہ مسلمان تھے جو نہ تو مہاجر تھے اور نہ تو انصار تھے انہوں نے مدینے ہجرت بھی نہیں کی تھی اور وہ خود بھی مدینے کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ اطراف میں دور دور رہنے والے لوگ تھے اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مہاجرین اے انصار اگر ان مسلمانوں پر ظلم ہو جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہ مدینے کے انصار بھی نہیں ہے تو ایسے مسلمان مظلوم مسلمان آپ سے امداد طلب کریں تو ان کی امداد کرنا آپ حضرات پر واجب ہے مسلمانوں کے کتنے قسم ہیں تین قسمیں ہیں مسلمانوں کی ایک مہاجر ہیں دوسرے انصار ہیں تیسرے وہ جو نہ تو مہاجر ہیں نہ تو انسار ہیں لیکن مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر اگر کفار ظلم کرتے ہیں اور وہ مظلومیت کی وجہ سے فریاد کرتے ہیں اور آپ سے امداد طلب کرتے ہیں آپ کو فریاد کرتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں فالئی کو منسر سو اے مہاجرین اور اے انصار اے مسلمانوں کی جماعت آپ لوگوں پر لازم ہے کہ ان مسلمانوں کی مدد کریں جنہوں نے ہجرت بھی نہیں کی اور جو مدینے کے انصار بھی نہیں ہے لیکن ہے مسلمان ان پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ آپ سے امداد طلب کرتے ہیں تو آپ پر ان کی امداد کرنا واجب ہے تو یہاں پر ہمیں وہ آیات بھی بیان کرنی چاہیے وہ احادیث بھی یہاں اس وقت ذکر ہونی چاہیے جن میں مسلمان کی امداد کی ترغیب دی گئی ہے لیکن اتنا وقت ہمارے پاس یہاں نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم زیادہ لمبی بات یہاں کریں گے تو اصل جو بات ہے وہ رہ جائے گی تو اس لیے اصل جو بات ہے اسے بیان کر دیتے ہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی امداد کرنی چاہیے اس سلسلے میں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں اچھے کاموں میں تقوی کے کاموں میں اے مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو مدد کرو والعدوان اور گناہ کے کاموں میں دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو و تق اللہ اور اللہ سے ڈرو اور اسی طرح حادیث میں بھی آتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے المسلم و المسلم لا ہو اس پر ظلم نہیں کرتا ہے ولا یخل ہو اور اسے بغیر مدد کے چھوڑ نہیں دیتا ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے سامنے سے استفر اللہ استفر اللہ کہہ کر گزر رہا ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے ولا یوسلم اور مسلمان جو ہے اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا اس سلسلے میں آیات بھی بہت زیادہ ہیں احادیث بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر جو اس وقت موضوع ہے وہ کیا ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک مسلمان مظلوم مسلمان دوسرے مسلمانوں سے جب امداد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا واجب ہے لازم ہے یہ تو پڑھ لیا نا لیکن یہ دوسرا نقطہ ہے آج کے سبق کا اللہ قوم بے نم و فرض ہے واجب ہے لازم ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعاون کرنا مظلوم مسلمان کی امداد و حمایت کرنا مگر ایسی قوم کے خلاف جائز نہیں ہے جس کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو ترک جنگ کا بات سمجھ میں گئی مثال کے طور پر الف مسلمان ہے با کافر ہے اور جیم جو ہے مظلوم مسلمان ہے الف مسلمان ہے اس کا با کافر کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جو با کافر ہے با سے بدبخت ہوتا ہے نا با سے کیا ہوتا ہے بدبخت ہوتا ہے بدماش ہوتا ہے یہ بدماش اور بدبخت کافر جو ہے وہ جیم مسلمان پر ظلم کرتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے یہ با سے بدبخت با سے بدماش کافر وہ جیم مسلمان پر ظلم کرتا ہے اب جیم مسلمان جو ہے فریاد کرتا ہے کہ میری مدد کرو کسی کہتا ہے الف مسلمان کو الف بھی مسلمان ہے جیم بھی مسلمان ہے اور یہ جو باب ادبخ کافر ہے یہ پہلے الف سے لڑ رہا تھا اب الف کے ساتھ اس کی صلح ہو چکی ہے کہ آپس میں نہیں لڑیں گے لیکن اب جیم کو مارنا شروع کیا ہے اس نے اور جین کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے مجھے بچاؤ تو ہماری شریعت کا جو حکم ہے یہ ایسا عجیب حکم ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کا کو کوئی قانون کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا انصاف عدالت انسانیت اور وعدے کو وفا کرنے کی بہترین مثال ہماری شریعت میں موجود ہے جیم بیچارہ مسلمان ہے اور الف بھی مسلمان ہے لیکن چونکہ با کے ساتھ الف کا معاہدہ ہو چکا ہے اس لیے اس کے خلاف لڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے سبحان اللہ یہ بہت عجیب بات ہے یہ حکم اس بات کو بتاتا ہے کہ اسلام ایک عالمی دین ہے ایک آفاقی دین ہے اجتماعیت کا خیال کرتا ہے امن عمومی جو امن ہے اس کی حفاظت کے لیے اسلام اپنے بھائیوں تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور معاہدے کی پاسداری اور وعدے کے وفا کے لیے اپنے بھائیوں کے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے اور اس کی مثال خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے